صلی اللہ رحمن ورحمۃ اللہ و اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکہ باقی تمام انواع اور سامعین کو سے مسلم واپسی اسلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر پینتالیس اور یہ دعائیں اپ نے ترجمہ مختص سن لیا کہ دعائیں علامے دعاف ان اور صفحہ نک ان دونوں میں سے جواب آپ اور نیت اور طغب احرام پڑھنے کے بعد کارات شروع کرنے سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں پھر یہ دعائیں ختم ہونے کے بعد آپ کو کل کے درست میں بتایا تھا چوالیس میں کہ آزب اللہ شیطان الجم پڑھنا کتنی ضروری ہے کیونکہ شیطان ہے جو ہماری نماز سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو ہر شر سے اور ہر وسوسے سے شیطان کے شر سے اللہ کے حصوم پناہ مانا ہے اور نماز میں خاص طور پر کہ وہ نماز کو خراب نہ کرے اس کے بعد اعزب باللہ کو خاموشی سے پڑھا جاتا ہے جان گرامین اس کے بعد اب نماز کے اندر کے باقی عملیات شروع ہو جاتی ہے اور میں سب سے پہلے اعظب باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کو گُے چوں کہ شاشد علیہ الرحمٰن اور قرآن کے دوسرے اور عادثِ نوی کے روشنی میں ہر شرح کا جز ہے اور بسم الحم شریف کا تو آلریڈی اس کے آتوں میں سے ایک آیت ہے اور ہر شرح کے ایک آیت ہوتی ہے الحمشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لہذا عجم باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الہم شریف شروع کرتے ہیں ہمارے شاید سے الرحمٰن شف اللہ حوال میں فرماتا امیر کا بین بھی ہم بسم اللہ لکھا ہے اور دعوت شریف میں اور شاید سید علیہ الرحمٰن الف اللہ حباد میں فرماتا ہے بسم اللہ ہر سرِ کا جش ہے اور اگر کوئی بسم اللہ آ... نہ پڑھے تو اس, اس کی قرآن ناخص ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی آپ کے یہاں تک فرماتے ہیں اگر کسی نے بسم اللہ تو پڑھ لیا لیکن ہر شرے کا جس سمجھ کے نہیں پڑا ویسے تور پڑھ لیا تو اس کی نماز ناقص ہے اس کو بھی قلق میں پورا پورا ثواب نہیں ملے گا فرمایا بسم اللہ کو ہر سورے کا جز سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے لہذا علم شریف کا بھی جس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہر شورے کا بھی جز ہے اور میری کوشش آپ لوگوں کو ہندرست میں ہی ہے کہ ہم جو کچھ ہاں جی نماز کے اندر پڑھتے ہیں اور نماز سے پہلے مختلف دعائیں اور نماز ختم ہونے کے بعد مختلف دعائیں انہیں دعاؤں کے مختلف توضیحات آپ کو دینا ہے تو آج شاعض اللہ کے بعد اب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہو گیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی تو یہ ہے بسم اسم نام کے معنی میں اللہ کو ذات واجب تعالیٰ کا نام ہے جو اس کائنات کا رب ہے مالک ہے خالق ہے تو اس کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں اس کے ذات کے نام ہے الرحمن الرحیم اس ذات کے دو ہیں دونوں مادہ رحم سے ہے اور ایک مبالغہ کا سفا اور دونوں صفتِ مشبہ الرحمن میں مبالغہ کا پہلو ہے اور سفد مشبہ کی اوزان میں سے بھی ہے سفر مشبہ کرا ہم صرف کتابوں میں سفد اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالی رحم کے مادہ اللہ رحیم رحم کرنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے یعنی دونوں معنی اس کے اندر پائی جاتی ہے ہاں جی الرحیم میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے رحمت کا دوام سے پائے جانا ہوا تھا تو الرحمان الرحیم رحمان اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمان اس رحمانیت اس صفت رحمت کو کہا جاتا ہے جو دوست اللہ تعالیٰ کے دوست دشمن مومن کافر سب کو شامل ہے اسی رحمت کے وقت سے اللہ نے کائنات کے ہر شے کو خلق کیا اور ہر شے کے بقا کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ہاں جی وہ سب اللہ تعالیٰ کے اس اسم میں رحمت کی برکت سے ہر شے کو ملتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس لحاظر لحاظر یہ رحمت رحمانی بولتے ہیں یہ رحمت دوست دشمن کافر مومن سب کو شامل لہذا اللہ تعالیٰ سب کو زندگی کے اسباب فراہم کرتے ہیں خلا کرنے کے بعد اس میں ہاں جی جتنی زندہ رہنے دینے چیزوں کی ضرورت ہے وہ مومن کو بھی دیتے ہیں کافر کو بھی دیتے ہیں سب کو دیتے ہیں اس لئے اسے رحمت رحمانی اور رحمت عام کہا جاتا ہے پھر رحمت رحمی رحمت خاص ہے وہ بھی رحمت ہی سے لیکن مہربان کے معنی میں لیکن یہ وہ رحمت ہے جو مومنوں کے ساتھ خاص ہے مومنوں کے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو رحمت ملتی ہے مومنوں کو اور سیدھے راستے پر رہنے کے لیے مومنوں کے دلوں میں عزیزی پیدا کرنے اور کل خیمت میں مومنوں کو جنت میں پہنچانے کے اللہ تعالیٰ کی رحمت رحم رحمی مومنوں کے ساتھ خاص ہے اس لیے ہماری یا رحمان دنیا ویا رحیم ملاخرہ اے دنیا میں رحمان ہے ہر دو دشمن سب پر رحم کرنے والا ہے سب کا لگ اس کے رحمت شامل ہے لیکن ویا رحیم ملاخرہ لیکن کل قیامت میں اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کے ساتھ رحمان ہے رحیم رحم کرنے والا ہے کافروں کو منافع کو ڈالا جہنم میں ڈال دیتا ہے ظالموں کو تو یہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کی شروع میں بسم اللہ پر نظر رہی ہے کالِن نبین فرمۂ کو اللہ عمرِ بسم اللہ خا اب تر ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کریں گے وہ افتر ہے یعنی دم بندہ ہے وہ کام اپنے انجام کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچے گا اس کام میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہوتا رہے گا اور حصن کھانے کھاتے ہوئے کوئی چیز نعمت اللہ کھاتے ہوئے ضرور بسم اللہ پڑے اگر نہیں پڑھیں گے فرماتے ہیں اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے لیے مفید نہیں ہوتے آپ کے لیے برکت نہیں ہوتے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نعمت کے جو ہے استعمال سے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے اس کے بعد شریف پڑھتے ہیں ہاں اور اس کے بعد کوئی بھی صرح پڑھتے ہیں تو عالم شریف کا ترجمہ تو یہ ہے کہ الحمد تمام تعارفیں للہ اس اللہ کے لئے دو رب العالمین تو تمام عالمین کا رب ہے رب کے معنی مالک پرورش کرنے والا تربیت کرنے والا ہاں جی اور پروردگار ان تمام معلوم معنی میں اللہ تعالیٰ کے ذات میں یہ تمام صفات بطور کامل پایا جاتا ہے العالمین جو ہے عالم سے عالم معاش اللہ کو وال جاتا اللہ کے علاوہ جو خوش ہیں ان عالمین سے مراد جو ہے اس اخکانات کے اندر موجود جو اشرف موجودات ہے فرشت انسان اور شاطین جو جنات ہیں جو کہ طوی العقول ہے ان کو لغت والوں نے عالمین کے لبس میں تعبیر فرمایا تو یقینی باتین اشرف مداد کا وہ رب ہے مالک ہے تو باقی جماعت نباتات کا بدل والا رب اور مالک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم الرحیف دوبارہ ہے وہ بڑا مہربان اور نحاء رحم کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ مہربان اللہ تعالیٰ کے ذات ہاں جی مالک یوم جن روز جزا کا وہ اللہ تعالیٰ مالک ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ ہر شے کا مالک ہے دنیا میں بھی مالک ہے قیامت میں بھی مالک ہے ہاں جی لیکن جو قیامت میں اس کا مالک ہونا اب دو دشمن جو کافر جو دنیا میں انکار کر رہے اللہ تعالیٰ کے ذات کا بھی قیامت کے دن کے حقوق کا دن سب مجبور ہو جائیں گے سب کے سامنے تینی حقائق سامنے آ جائے گا کسی کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہے گا ہاں جی جس طرح قرآن پر میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خطاب ہوا قیامت پر ہونے کے بعد لِلم نلم الکلیم آج کس کے بادشاہ ہوگی کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا لا ہل واحد ایک یا اللہ کے لیے جو ہر چیز پر غلبہ رہنے والا ہاں جی تو لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی مالکیت اس دن ہر دو دشمن سب جو ہے تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے لہذا مالکی یوم الدین ہرمایہ وہ دن صرف اسی اللہ کا حکم چاہتا کہ کسی کا کوئی بس سے نہیں چلتا ہے مگر اسی کے ایزن سے آگے ای آکان آبد یہ آکان سین اللہ کی توحید عبادت میں توحید کا اقرار کریں اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور تو ہی صرف عبادت کے لائق ہے میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ اس کا یہ اقرار بھی ہے اللہ عبادت کبھی کیونکہ تیرے سوا کوئی لائق ہی نہیں ہے لہذا صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں وہی آقانسین اور صرف تجھ سے مدد مانتا ہوں کیونکہ تمام خیرات تجھ ہی سے ہے اس کائنات کے ہر شے تجھ سے ہے ہنی انسانی زندگی کا ہر خیر و فلاح اسی اللہ کی مدد سے ممکن ہوتی ہے لہذا اسی اللہ سے مدد مانتے ہیں وہی آقا نسین آخر پھر ہم ترین دعا اللہ کے حضور میں کہتے ہیں عہدین سراۃۃۃۃۃ المسم اس دن اللہ ہمیں رہنمائی فرما شراط المسم سیدھے راستے کی طرف یعنی وہ راستہ جو اللہ کی رضا کا سباب بنتا ہے وہ اللہ جو اللہ تک پہنچتا ہے یعنی اسی راستے کی طرف ہماری زندگی کو یعنی اللہ اسی راہ پر چلیں جس پر چل کر تو ہم سے راضی ہو یعنی سراط علیہ اس دن سراۃۃ المس علیہ وسلم کے یہ معنی فرمایا مومن جب یہ آج فرماتے ہیں کہ مطلب یہ دعا تو یعنی اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ ہاں جی یہ اللہ جو ہے ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے رہ کا رہنمائی فرماتے رہنا چونکہ عرض میں جب تک اللہ تر سے مسلسل رہنمائی نہ ہو جس طرح آپ کے گھر میں بلب جلا ہوا ہے مسلسل مرکز سے اس کو روشنی نہ مل رہا ہو بجلی تو وہ لائٹ بند ہو جاتی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ تگر ہمیں جب تک مسلسل رہنمائی نہیں مل رہا ہو مسلسل اس کی طرف سے رحمت عمل شامل نہ ہو بندہ گمراہ ہونے کے لیے دیر نہیں ہوتی ہے بس دن ایک پھتورا یا گمراہ ہو جاتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے ہم تسلسل کے ساتھ ہدایت مانتے ہیں اے اللہ اے دن سراط مجھے ہدایت کے راستے پہ ثابت قدم رکھ جب تو انہوں نے مجھے ہدایت فرمایا ایمان کے راستے میں لایا مجھے مسلمان و مومن بنایا تو اے اللہ اسی ایمان پر مجھے ہمیشہ ثابت قدم رکھ اور ہمیشہ میرے رہنمائی فرماتے رہیں کون سے کے کی لوگوں اللہ جن سرتم السلم کیلوں کا راستہ ہے اللہ جی نے ان لوگوں کا راستہ انم تعلیم جن پر تو نے انعام فرمایا یہ کون لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا اللہ تعالیٰ ایک تحقر فرماتا ہے یہ بنن نوین و صدقین و و یہ انبیاء کی جماعت پر اللہ نے انعام فرمایا صدیقین جو امبیا کی تعلیمات پہ لبے کہا جان قربان کیا صاحب تسلیم فرمایا تسلیمات وہ صدقین سب سے زیادہ سچ بولنے والے لوگ ہاں جی وہ لوگ اللہ طرف سے انعام شدہ کرو ہیں اور شہدا اللہ کے دین کی بقا قلعہ سب کچھ قربان کرنے والے شہدان رائے حق وہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام شدہ لوگ ہیں اور صالحین اور نیک لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے انبیاء کی طرف سے آئے ہوئے تعلیمات پر وہ عمل کرنے والے گروہ ہیں جن کو صالح کہا یہ چار لوگوں کے جماعت انبیاء سندگین شہدا صالحین ان کے راستے کو اللہ نے جی ان لوگوں کا راستہ قرار دیا جن پر اللہ نے انعام فرمایا اور انہی لوگوں کے راستے کو اللہ نے شرارت المستقیم کا تو دوسرے الفاظ میں یہ کہ شرارت المستقیم کا عملی نمونہ پریٹک کے لیے آپ جگہ جن کے راستے پر چلنا چاہیے جسم السکیم تک پہنچے وہ انہی حدیثیوں کا راستہ ہے اور امد محمدی جی کے لیے جو ہے محمد و عالم محمد میں یہی سب جو جن میں محمد آ محمد ایام عظمین کے اندر نبی آخر و زمان حضر العمبیا بھی ہے لہٰذا آپ کا راستہ سرطم السکیم ہے اور پھر شودا ہے تمام آئمہ ہمارے شہید ہیں شودھا بھی ان کے اندر ہے علیہ السلام جو صدقین میں سب سے افضل ترین صدیق علی کو قرار دیا پہ امبرسلم نے لہذا صدیق بجنی کے اندر ہے صالحین ان میں بھی نیک و میں عالم محمد سے بڑھ کر کوئی نیک و کار نیکی کہ ہاں جی عبادت بندی اللہ تعالی تعالیٰ کی سچی کرنے والا کوئی نہیں ہے کوئی اولیاء کوئی اس مت کے اندر سے سب سے زیادہ اللہ کی بہتر بندی کرنے والا صالح ہنسیاں یہی محمد عالم محمد شاہدہ عاسمین ہیں لہذا ہمیں گویا کہ آپ اس دن سراۃسلات الزین عنم تعلیم طاوقہ امبیا سند شودا کے راستے کو اللہ سے ماننے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر چاہدم عاسمین علیہ السلام کے راستے پر قائم رہنے کا اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کیونکہ انہی کے اندر نبی آخر الرمن بھی ہے انہی کے اندر جو ہے صدیق اکبر بھی ہے علیہ السلام اور انہیں کے اندر شودا بھی کیونکہ یہ سب شودا ہمیں سارے اعمانہ کسی کو تلوار سے شہد کیا کسی کو اظہار سے شہد کیا اور سالح نے سب سے بڑے انیک وکار بھی یہی ہستیاں ہیں آگے فرماتے ہیں غیر المعضوب علیہم ولانہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا قہر اور غضب نازل ہوا تیرا عذاب نازل ہوا جس طرح سابقہ متوں میں ہاں قوم نود کا اللہ نے تہوالہ کر دیا قوم نوح علیہ السلام کو دریا میں غرق کر دیا پھر انہی قوم کو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا قوم نوح کو طوفان میں غرق کر دیا تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں پر اللہ نے کسی کو بندر بنا دیا کسی پر کچھ عذاب نازل کیا ہاں جی کسی پر پتھروں کے بارش برض آیا تو کسی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے پانی مسلط دن کو تباہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے مختلف کو جن پر اللہ ناراض ہوا ان کو اللہ نے تباہ برباد کر دیا تو یہ وہ لو خجیم اللہ کی نازل ہوا تو ہم دعا کہ اللہ اللہ وہ ان لوگوں میں ہمیں قرار نہ دیں جن پر تیرے غذب نازل ہوا ہے ہاں جی وہ اور نہ وہ لوگ جو تیرے راستے سے بٹک گئے ہیں ہدایت کے راستے سے منحرف ہو چکے ہیں اور تیرے راستے کو چھوڑ کر تشتقوانے کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چلا گیا ہے تو بعض علمائے حسین نے محضوب عالین سے ملاد یہودہ عالین سے ملاد نصارہ میں مراد لیا ہے لیکن اکثر حسین عمومی ہے صرف یہود نصارہ میں منحصر نہیں ہے ہر وہ اقوام جو سابقہ جن پر اللہ کے غضب نازل ہوا وہ سب معذوب عالم میں وہ تمام لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے وہ سب ضالدین میں ہیں گمراہ لوگوں میں سے تو اجان گرمی یہ سورہ علم شریف جو ہے یہ بہت ہی جامش ہے اس کا اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی مجد و وزیر اور عظمت و رحمانیت و احمیت و, و, و, و مالکیت کا رب و کا ذکر ہے اقرار ہے اور دوسرے عرصے میں یہ آخرا دس سہین سے آخر تک بندے اپنی طرف سے اللہ کی حضور میں کے حضر میں عجیز کا مظاہر کریں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانیں رہے المستقیم مان رہے ہیں چونکہ عزین گرامی صرارۃ المستقیم سیدھے راستے پر آنا اللہ کے راستے پر جب تک بندہ نہیں ہوں گے اس کی تمام کوششیں ضائع ہے بندہ اللہ کے راستے میں نہ جائیں منحرف راستے میں بیٹھ کر جتنے بھی اچھے کریں کام کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ وہ جتنا آگے چلیں گے اتنا اللہ سے دور ہو جائے گا ہاں لیکن سیدھے راستے پہ آنے کے بعد والے وہ کشوے کے رفتار چلیں گے لیکن آہستہ آہستہ چلیں گے لیکن پھر وہ منزل تک پہنچ جائے گا لیکن اللہ کے راستے سے ہٹ کر ٹیڑھے راستے میں جا کر تیزی سے بھی چلیں گے اللہ سے دور سے دور ہوتا جائے گا اللہ تک نہیں پہنچے گا لہٰذا یہ سیدھے راستے پر ہونا سرعت المستقیم بھی ہونا علماء سرمست بھی یہ تاز تشریح ہے انسان کی زندگی کے ہر کام میں اعتدال لانا۔ اس اعتدال نہ اس میں افراد ہو نہ تفریح ہو اس کے اخلاقیات ہو، اس کی عبادت ہو بندگی ہو ہاں جی ہر چیز میں اعتدال آ جائیں تو اعتدال سراۃۃ المسکیم ہے جو پیار کرے نبی نے فرمایا ہاں جی قرآن فرمے رہنمائی کیا تو گیا کہ قرآن کا راستہ ہاں جی قرآن ہی نے فرمایا میرے نبی کا راستہ شرارت المسیہسین والرنِ حکیم ہیں ان نگا اللہ شراۃ المقیم پیامبر اے حبیب تو سیدھے راستے پر ہے پیامبر فرماتی نہ رب بھی اللہ سرات میرا رب سیدھے راستے پر ہے میرا رب کا راستہ سیدھا راستہ ہے امام جعفر صادق فرماتے ان سرات الم ہم المستقیم. ہم آئمِ الد سرات المسیم ہیں ہاں ہم جی ہمارے برگاندین نے امیر کا بین دعوت شریف میں سے ہمارے سلسلے کو گننے کے بعد فرمایا اس میں موجود تمام آئمِ اہل وید. پھر پرانی ترقیت کو فرمایا حاضرات المستقیم یہ سیدھا راستہ ہے تو اجان آج گرامی ہمیں باشوں نکلے سے سلسلہ زاب کے پرانی ترکت کے ذریعے سے ہم آئم آہ وید تک پہنچتے ہیں اعمّۂ آہ ہم رسول اللہ تک پہنچتے ہیں رسول اللہ کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں. تو یہ ایک کڑی ہے جو رسول کے ساتھ اللہ تک پہنچتے ہیں. اور یہی سیدھا راستہ انہیں کے راستے پر چلیں انہیں کی تعلیمات کے مطابق چلیں تو ہم سیدھے راستے پر رہیں گے اور ہمارے عبادت اعمال اللہ تعالیٰ وہ میرے گا یہی قرآن الہلوید کا راستہ ہے ہاں جی یہی تسلسل جو ہے اعیم البید کا راستہ رسول اللہ کا راستہ قرآن کا راستہ ہاں جی یہی جو ہے یا دین نے ہمیں سکھایا ہے یہی سراتر میں سقیم ہے زندگان گرمی جو ہم الحمد شریف میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانتے ہیں تو انہیں ساتھ آج کے در اختتام پہنچتا ہے